اسے سختی میں پہنچائیں گے اور جب وہ دوزک کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبے کر دیا اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور جو بڑا پریزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلا اتارتا ہے بلکہ اپنے خدا وند آلہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا